Uh, اسی طرح بکواسات کرتے رہتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں تو بہرحال اس لیے گناہوں کی جڑ اس کو کہا گیا کہ جب یہ شراب پی لیتے ہیں انسان تو پھر اس سے گناہوں کی شروعات ہو جاتی ہے وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے طرح طرح کی بکواسات بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے زنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا اس لیے شراب کو گناہوں کی جڑ کہا گیا الخمرو جماء ال شراب گناہوں کی جڑ ہے, رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جی الخمر ترکیب کی طرف چلتے ہیں الخمر مبتدا جم اسم جما ہو مذاف الماف البتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ٹھیک ہے جی پھر سے دیکھیں الخبرو مبتدا جمہ مزاف السم مزافلے مزاف مزافلے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں خمر شراب جمعہ یہ کیا ہے مبالغہ کا سیغ ہے بمانہ بنیاد جڑ یا مجموعہ الاسم گنہ کو کہتے ہیں اس کی جمع آسام آتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو بات ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں زرف مستقر کی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو دوبارہ سے دیکھے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ذرف کے حوالے سے. جی ویس کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے جی تو ظرف تو اصل میں جو اس چیز کو کہتے ہیں اس وہ جملہ یا وہ الفاظ کے لاتے ہیں کہ جو مکان زمان پر دلالت کرے ٹھیک ہے مکان یا زمان پر درالت کرے مکان پر درالت کرنا ہے جیسے دار ہے, مسجد ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی ظرف ہیں اور ایک وہ جو زمان پر درالت کرے جیسے الیام ٹھیک ہے نا جن یہ کیا ہے زمانے پر درالت کرتا ہے یہ تو حقیقت میں ان کو ظرف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہوتا ہے مجازن جار مجرور کو ظرف کہہ دیا جاتا ہے مجازن حقیقت کیا طور پر تو نہیں اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی مثلا کسی بندے کو کوئی بہادر آدمی ہو اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ تو شعر ہے ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو شعر کیا جائے تو وہ حقیقت میں شعر بن جاتا ہے دم بھی لگ جاتی ہے اور اس کی گردن پہ بال بھی آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو نہیں وہ نہیں ہو جاتا کی کیا ہے مجالن کہہ دیا جاتا ہے اسی وجہ شبہ کی بنیاد پر اسی طرح میں نے آپ کو دوسری مثال دی تھی جس طرح ماں باپ یا والدہ عام طور پر ماں اپنے بیٹے کو تشریح دیتی ہے اب چاند سے ٹھیک ہے میرا چاند میرا مکھڑا تو اب یہ نہیں ہوتا بھلے وہ کالا کلوٹا کیوں کرنا ہو لیکن وہ ماں کے لیے ہوتا ہے وہ چاند ہی ہوتا ہے تو یہ مجازن بات ہوتی ہے حقیقت ایسا نہیں ہوتا تو حقیقت تو ظرف کس کو کہا جاتا ہے ظرف زمان یا ظرف مکان کہ جو جملہ جو لفظ جو کلمہ زمانے پر دراوت کرے یا کسی مکان پر دراوت کرے لیکن مجازن جار مجرور کو ظرف کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب زرف کی دو قسمیں بن جاتی ہیں جار مجرور جو ظرف مجازی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ظرف مستقر ہے اور ایک ظرف لاغ ہے ظرف لاغ اور ظرف مستقر میں نے آپ کا پیس سینڈ کیا ہوا ہے اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے زرف وہ ہوتا ہے کہ جار مجرور کا متعلق کلام کے اندر موجود ہو تعلق جس کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں مرر تو زیدن مرر تو غلام زیدن کے غلام کے پاس سے گزرا اب مرر تو فیل ہے اب بے غلام بار جار غلام مجرور ہے اب یہ جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں مرر تو فیل کے ٹھیک ہے تو یہ ظرف جو جار مجرور ہے یہ ظرف ظرف لغم ہے کیوں اس لیے کہ اس کا متعلق کلام کے اندر موجود ہے کلام میں تو جس جار مجرور کا متعلق کلام میں موجود ہوگا وہ ظرف ظرف لاؤ ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ہے زرف مستقر کہ وہ جار مجرور کے جن کا متعلق کلام کے اندر موجود نہ ہو بلکہ مقدر نکالا جائے ہم اسے مقدر اور محضوف کے طور پر ہم کیا کریں اس کو نکالیں ٹھیک ہے نا جار مجرور ایک ظرف مستقر ایک ظرف لاؤ زرف لاؤ وہ جس کا متعلق کلام میں موجود ہو ضرف مستقر وہ کہ جو کلام میں موجود جس کا متعلق نہ ہو ہم بحث کریں گے ضرف مستقر سے صرف کلام میں موجود نہ ہو اب اس کا اس کا جو ہم متعلق نکالتے ہیں محضور مقدر مقدر نکالتے ہیں وہ کون کون سے افعال ہیں جو ہم ان کو مقدر نکال سکتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ افعال عامہ ہیں جن کو افعال عامہ ٹھیک ہے اور وہ کیا ہیں چار ہیں کون مزدور کون ثبوت حصول وجود یہ چار مساجر ہیں ٹھیک ہے نا کون یعنی کانا کانا یقین جو فیل ہے. کانا ٹھیک ہے اس سے کانا یقینوں سے کانا فیل نکالیں کانت نکالیں یا کائنن نکالیں سبات ثبوت سابطن نکالیں ثابتون نکالیں ٹھیک ہے سبت نکالیں حصول حصلہ نکالیں یا حصلت نکالیں یا حاصلن نکالیں وجود وجدہ نکالیں وجدت نکالیں یا واجدن نکالیں تو یہ افعال عامہ ہیں یعنی جو افعال مقدر آپ نکالیں گے جو متعلق آپ مقدر نکالیں گے محضوف نکالیں گے تو وہ ان چار افعال سے نکالیں گے کبھی کبھار ان کے علاوہ بھی نکال نکالتے ہیں وہ جو انہی کے ہم معنی ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ٹھیک ہے جی تو ضرور مستقر جو مستقر ہوگا اس کا متعلق یہ چار افعال ہو سکتے ہیں اب یہ جو جار مجر ضرف مستقر ہوتا ہے یہ کیا کیا چیزیں کلام میں اندر کلام میں یا ترکیب میں واقع ہو سکتے تو کہتے ہیں وہ بھی چار چیزیں ہیں. خبر صفت حال سلا خبر مبتدا کے لیے بنتی ہے صفت موصوف کے لیے بنتی ہے سلا اس میں موصول کے لیے بنتا ہے اور حال ظلحال کے لیے بنتا ہے تو کے مستقر یہ چار چیزیں واقع ہو سکتا ہیں خبر خبر بن سکتے ہیں جار مجرور مل کر ضرف مستقر ہو کر ٹھیک ہے نا اور اسی طرح صفت بن سکتے ہیں ظرف مستقر چار مجرور حال بن سکتے ہیں ظرف مستقر حال اسی طرح سلا بن سکتے ہیں من سے موصول وغیرہ کے لیے اللہ سے موصول کے لیے اللہ سے وصول کے لیے تو وہ بھی ظرف مستقر سلا زرف مستقر سلا بن سکتے ہیں زرف مستقر صفت بن سکتے ہیں زرف مستقر حال بن سکتے ہیں اور ظرف مستقر خبر بن سکتا ہے یہ آپ کی بات سمجھ میں آگی جی حقیقت میں اس کو اس کلم کو, کو کہتے ہیں جو زمانے مکان پر کرے مجازن جار مجرور کو بھی کہہ دیتے ہیں جار مجرور اگر ضرف ہو تو پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک ضرف لغ ہے اور ایک ضرف مستقر ہے ضرف لغ وہ ہوتا ہے کہ جس کا متعلق کلام میں موجود ہو ضرف مستقر وہ ہوتا ہے کہ جس کا متعلق کلام میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر نکالا جائے اور ضرف مستقر کا جو مقدر جو متعلق نکالا جائے گا وہ افعال چار افعال سے نکالا جائے گا جن کے مشاہد یہ چار ہیں کون ثبوت حصول وجود ٹھیک ہے کان یقون اور وجد یا ٹھیک ہے جی پھر ظرف مستقل جو جار موجود ہوں گے یہ کیا کیا چیزیں کلام میں ترکیب میں واقع ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی چار چیزیں ہیں نمبر ایک خبر واقع ہو سکتے ہیں نمبر دو صفت واقع ہو سکتے ہیں نمبر تین سلا واقع ہو سکتے ہیں نمبر چار حال واقع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے آج کے پھر اتنا کافی ہے نمبر دوبارہ بتا دیں جو کل گزری ہے جی ٹھیک ہے کل کے سبک میں ہم نے پڑھا ہے المر امام ہبا المر مر کہتے ہیں آدمی کو ٹھیک ہے نا المر معا اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں مع لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے ساتھ ٹھیک ہے ساتھ ملا ہوا ہونا راہ ہو پہ میں اس کے ساتھ گیا ٹھیک ہے جا می وہ میرے ساتھ آیا اچھا من اس سے اشارہ ہوتا ہے زبی القول یعنی انسانوں کی طرف من وہ شخص اس میں موصول ہے یہ المر من مع آدمی ہوگا اس کے ساتھ احبا احبا, احبا یہ فیل ماضی ہے اکرام یوکرمو کی طرح اصل میں تھا اح بابا یوح ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہوا کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے تھے تو اس کا اپس میں ادغام کر دیا ہے تو احبا بن گئے ہے تو احبا فعل ماضی معلوم ٹھیک ہے افال احبا اس میں ضمیر ہے فعل جو لوٹ رہی ہے المرء کی طرح تو ترجمہ کیا کریں گے کہتے ہیں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی المر او آدمی مہامن اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے محبت کی حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہو مگر اس جیسے عمل نہ کر سکتا ہو اور عامل کے اندر اس کے درجے کو نہ پہنچ سکتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر ٹھیک ہے آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کے, کے ساتھ صرف صالحین کے ساتھ نیک صلاحہ اور علماء کے ساتھ محبت رکھتا ہے اگرچہ جیسے درجے کو نہیں پہنچ سکتا پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر اور اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو معاملہ ہوگا ان کے ساتھ فرمائیں گے اللہ تبارک و ان کو جو صنعت میں مقام اتا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی کہ جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کا بھی وہ مقام عطا فرماتے ہیں ہم سب مل کر کہ دیتے ہیں اے اللہ ہم آپ کے رسول آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں آپ کے صحابہ رام رضاء اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں طابعی طبہ تابعین اور آج تک جتنے بھی علماء امت ہیں جتنے بھی سلف صالحین ہیں نیک صالح لوگ ہیں ہم ان تمام سے محبت رکھتے ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ سے دعا گو ہیں آپ ہم سب کا بھی حشر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضاء اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ فرما دیجیے گا جی المر احبا آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ترکیب کو بھی دیکھ لیجئے المر او مبتدا ما مضاف من اسم موصول احبا فیل اس میں زمین فائل فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا من اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر مضاف الے ہوئے ماہ مذاف کے لیے مضاف مضاف علیہ مل کر خبر ہوں گے المرء و مبتدا کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا ایک بات یاد رکھیں ترکیب اس کو کہتے ہیں ترکیب جیسے ترکیب زنجیری یعنی شروع سے آپ آخر تک جاتے ہیں پھر آخر سے واپس آپ شروع کی طرف آتے ہیں اب آپ دیکھیں ہم پہلے بولتے چلے جاتے ہیں آخر تک جاتے ہیں اور پھر آخر سے ترکیب کو واپس لے کے آتے ہیں شروع سے دیکھیں المر او مبتدا اب واپس ہمیں نے نہیں دیکھا کہ مبتدا کے لیے خبر ہوتی نہیں ماہ مضاف آگے چلیں من اس میں موصول آگے چلیں ہب فیل اس میں ضمیر فائل اب فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر اب واپس پلٹ جائیں گے سلا بنے گا من اس میں موصول کے لیے من اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر جملہ اپنے سلے سے مل کر یہ وصول سلا مل کر مزاف ہوں گے ماہ مزاف کے لیے معام مضاف اپنے مزافلے سے مل کر خبر بن جائے گا المرء مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آگئی بات سمجھ جی جن صاحب نے کہا تھا حدیث نمبر چھ چلیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی طا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ خیر عافیت والا بلائی والا معاملہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فتنوں سے آزمائشوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں مجھ سے میتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ